السلام السلام السلام فاطمہ گائے گئے مصطفیٰ ہو رہی ہے فاطمہ گائے گئے مصطفیٰ مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ ہے علی ہے مرتزام مجھے حسین پہ سج گئی ہے کربلا وسری جب سفے انبیاء تار سو گئے او لیا زمین کربلا آج کیا گماج راش وال فرش پر راک دیکھتے ہیں کیا آسران دینے والے رینے جسے مل گیا ن کی نے کا کر رہا غیب وغا رہی ہے کفر پڑتی خشا گلا پکا کفر کے گجوم میں ہے ایک شبھی ہے مستقفی سنا کے بار سے کہ حسنے وال سرانے دین سب شہید ہو گئے کربلا کی خاک پہ جو ہو گیا زلیل سرخر ہو ہوئی وپار پلا میں ہو گیا تلاگی فیصلہ سے اب حسین کی ہے